السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ شریق واشد ومن رسول اللہ وسلم صحاب تدا بحدی وسلم سنتین وباد آج کے خطبے کا موضوع تھا شادی کو آسان بناؤ اور اسی پر انہوں نے بڑا ہی بلیغ اور گھنا قدر خطبہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلّم و سلام پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مفرت ملے اور اس کی رضا مندی حاصل ہو یا فرقانہ سید کم وقف و اللہ اے مسلمانوں شادی کرنا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا ہے یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے اور یہ فطرت کی ضرورت ہے شریعت نے اس پر ابھارا ہے اس سے معاشرے کی صلاح ہوتی ہے اور پاک دامنی پورے معاشرے کے اندر پھیلتی ہے بلکہ شادی کرنا اللہ ابراہین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر درات کرنے والی ہے اسی سے عزتوں کی حفاظ ہوتی ہے اور اسی سے معاشرہ باقی رہتا ہے اس میں دین کی حفاظت ہے اور شریعت کے مقاصد کی حفاظت ہے نسل کی حفاظت ہے اخلاق کی حفاظت ہے اللہ ہربلامی نے فرمایا امن عیاتمن انفس کم ازوا جا لسکن ولیحا وجا البََََََََََ ندت و رحما اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں ہی میں سے تمہاری بھیوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں وہاں جا کر کے سکون ملے اور تمہارے درمیان معدت کو اور رحمت کو اس نے, اس نے رکھ دیا اور اللہ قسل خدیث یا معاشرت شباب من سطح امین کو ملباہ تضوج اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو شادی کر لے فعینر اس سے اس سے نگاہ کی افاط ہوتی ہے یا شادی نگاہ کو پس کر دیتا ہے وہ حسن اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اوم اللہ فعل ب سم ف نح لہو اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ شہبتوں کو کم کر دیتا ہے آخرت میں حور عین سے اللہ کے نیک بندوں کی شادی ہوگی اللہ ہربامن کرشاد متقین اللہ سر وزوجناہم وضنا عین عور عین سے ان کی شادی کی جائے گی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے شادی نہ کرنا اور اگر کوئی شادی نہ کرنے کی طرف بلائے تو سمجھ لو کہ غیر اسلام کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اے اللہ کے بندوں شادی کرنا صرف ذمہ داری اٹھانا نہیں ہے اور نہ ہی صرف شہوتوں کو پوری کرنا ہے بلکہ شادی اور نکاح کا ایک عظیم مقصد ہے اور اس میں اللہ العالمین کی ودیت کا اظہار ہے اسی سے زمین کی بقا ہے انسانوں کی نسل کی بقا ہے انسان ایک دوسرے کے اسی کے ذریعے جانشین ہوتے ہیں اور پاک دامنی والا معاشرہ دنیا کے اندر قائم رہتا ہے نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرشاد الناس اتقرب اللزی خلق من نبس واحدہ و خلق منحا زہا و بد تم عما رجاء الن قطیر ام اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک نفس سے ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا اللہ کے بندو اللہ ابرامن ہم پر تم پر رہم فرمائے شادی کرنا تمام امبیا اور رسولوں کی سنت ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے اور سنت کا معنی طریقہ ہے اور انبیاء کی بیویا ہوتی تھیں ان کی ذریات اور اولاد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ القد ارسلم من قبل وہ جا اللہ علوم و, و ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور ہم نے سب کو بیویاں اور درریت یعنی اولاد طا کر رکھی تھی شادی کرنا عبادت ہے اگر انسان کی نیت درست ہے تو شادی کرنا عبادت ہے اس سے انسان کا مقصد نگاہوں کی پستی شرمگاہ کی حفاظت اور اس طریقے سے عزت و آبرو کی حفاظت اور نیک اولاد کی طلب کرنا اور اللہ رب العالمین نے شادی پر جو عظیم مسلطیں رکھی ہیں ان مصلحتوں کو حاصل کرنا اور اللہ کے ایک بندوں کی کثرت اور اس طریقے سے قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کثرت امت پر فخر کریں گے اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان شادی کرے گا اور اس سے اولاد پیدا ہوگی اور یہ نیکی پر اور تقوی پر تعاون ہے لہذا اے بندوں جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ شادی کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ انبیاء کی سنت ان کا طریقہ ہے تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم شادی کے معاملے کو آسان بنائیں اور اس کے اسباب کو آسان بنائیں اللہ العالمین کے اطاعت میں اور اللہ کے بندے جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنے ہم کریں تاکہ ہمارے لیے شادی آسان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروط میں سختی کرنے سے منع کیا ہے شادی لڑکی اور لڑکے کے اندر کہ اتنی بڑی اور کڑی شرطیں رکھ دی جائیں کہ وہ شرطیں نہ پوری ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت زیادہ مفاسد اور بہت زیادہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ, کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے اس کے اخلاق سے تم راضی ہو شادی کر دو اگر نہیں کرو کہ زمین کے اندر فتنہ ہوگا لمبا چوڑا فساد ہوگا اللہ قصور وسلم کے حدیث ہے اعظم النساء برکت اثر معتا وہ عورتیں سب زیادہ بابرکت ہوتی ہیں جن کے اندر پیسہ کم خرچ ہوتا ہے یا شادی کے اندر پیسہ کم خرچ کیا جائے لہذا پورے معاشرے پر فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ یہ شادی جیسے مقدس فریضے پر عمل ہو انہیں صدقات دے کر کے انہیں زکوٰۃ دے کر کے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کیونکہ نوجوانوں کو پاک دامن بنانا یہ بہت عظیم نے کی ہے لہذا ہمیں ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں اور وہ تمام چیزیں جو شادی میں رکاوٹ ہیں ان سے دوری اختیار کریں جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ شادی ہوگی تو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی یا بہت ساری بیٹیاں اگر ان کی شادی ان کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے خاندان میں کسی دوسرے خاندان کے اندر کی جاتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا بہت ساری بیٹیاں تعلیم کو پوری کرنے کے لیے یا وہ وظیفہ اور نوکری کر رہی ہیں تو نوکری کا بہانا بنا کر کے وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انتظار کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے پھر بعد میں ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے اس طریقے سے یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے جبکہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ بڑے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو چھوٹے بیٹی کی شادی کیوں کریں یا بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو چھوٹی بیٹی کی شادی کیوں کریں یا اس طریقے سے خوف لوگوں کو گیر رہتا ہے کہ اگر شادی کر لیں گے تو بندر میں بدھ جائیں گے یا اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں جس کی بنا پر لوگ شادی کرنے سے راز کرتے ہیں میرے بھائیوں ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تین ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی پر حق ہے ان کی مدد کرنا المجا فی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ اور وہ غلام جو اپنے آپ کو لکھوا لیتا ہے یعنی یہ کہ پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو آزادی چاہتا ہے تو اس کی بھی اللہ مدد کرتا ہے ورنہ کی ہواف اور وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ ہر براہمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے شادی کی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہر رکھنا بہت زیادہ مہر رکھنا اس کی وجہ سے کینے اور کپٹ پیدا ہوتے آپس میں اور بشارہ نوجوان دلہا قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور ملک سے شادی کر کے آ جاتا ہے جب کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری عمر دراز لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو شادی کے انتظار کر رہی ہیں حضبر فاروق نے فرمایا تھا اے لوگوں م... عورتوں کے مہر میں مبالغے سے کام نہ لو زیادہ مہر نہ رکھو کیونکہ اگر یہ عزت والی بات ہوتی تقوی والی بات ہوتی تو سب سے زیادہ مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سب زیادہ اللہ کے نیک بندے تھے پوری دنیا کے سردار تھے وہ زیادہ مہر رکھتے لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کا اور خود اپنا زیادہ مہر نہیں رکھا لہذا زیادہ مہر رکھنا یہ نیکی نہیں ہے اور اس میں عزت نہیں ہے اللہ قسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بھی شادیاں کرا دی جنہیں قرآن کی چند صورتیں یاد تھیں اور صورتوں کے بعد انہوں نے شادی کرا دی اور ایک آدمی کا آپ شادی کے بارے میں فرمایا سلو خاتمن حدید اگر تمہارے پاس ایک انگوٹھی لوہے کی کیوں نہ ہو اسے لے کر کیا ہو اور اس کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں لہٰذا یہ ہمیں بھی نکاح کو آسان بنانا چاہیے بہت سارے لڑکیوں کے بلی اپنی لڑکیوں کا شادی کرانے سے اس لیے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی, وہ لڑکی, وہ لڑکی جو ہے کام کرنے والی ہوتی ہے وہ لڑکی کام کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو تنخواہ ملتی ہے یا اس طریقے سے بہت زیادہ آدمی مہر طلب کرتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی ہے اسی طریقے سے ولیمے میں اور شادی بیاہ کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا اشراب اور فضول خرچی میں آ جانا یہ بھی شریعت کے اندر منا ہے اور یہ بھی شادی کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا انبذرینہ قانو اخوانہ شیاتی ابزار کرنے والے تبزیر یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ہماری شریعت کے اندر ہمیں اس بات پر بھرا گیا ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں کم خرچ کریں اللہ کے سرکی سے خیو نکاح ایسر ہو ایسر ہو سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے جس میں جو آسان ہو اور اس کے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے یہ بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو وہ دن آنے والا ہے جس دن تم اور ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر آدمی کو اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ اپنے لڑکے اور اپنی بیٹیوں کا شادی کرائیں اور اس طریقے سے اگر فقر و فاقہ ہے تو فقر و فاقہ معنے نہیں ہونا چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ قون فقرہ یغنی اللہ عمین فضل ہی وہ اللہ اگر وہ فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرض سے بے نیاز کر دے گا مالدار بنا دے گا اللہ ابراہم بہت کچھ کرنے والا اور بہت زیادہ علیم ہے اگر ان کا مقصد نیک ہے تو اللہ ابراہمین فقر فاقرے کو دور کر دے گا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آج جو آدھا اسلام ہیں پوری میڈیا اس طریقے کی یورش اور الغار کرتی ہے ہمارے نوجوانوں پر انہیں شادی سے ڈراتی ہے اور اس طریقے سے شادی جو شادیاں کچھ ناکام ہو جاتی ہیں ان ناکام شادیوں کی کہانیاں واٹس ایپ پر اور میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ شادی مت کرو ورنہ تمہارا بھی انجام ہوگا یہ بہت غلط بات ہے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اس کے دھوکے میں نہ آئیں الحمد شادی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ حکم دیا ہے ہمارے نبی کا عمل ہے اکثر شادیاں کامیاب رہتی ہیں کروڑوں میں اگر کوئی شادی ناکام ہو جائے اس کو بہانا بنا کر کے اور شادی سے دوری اختیار کرنا یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے لہذا ہمیں ایسے آدھائے اسلام سے دوری اختیار کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی زمانے کی طاقت کو یوں ہی برباد کر دیں اور جنا کے راستے پر چلا جائیں اور معاشرے کے اندر امن و امان اور اس طریقے سے پاک دامنی نہ رہے جس طریقے سے ان کا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے ان کے معاشرے میں امن و امان نہیں ہے پاک دامنی نہیں ہے زنا ان کے یہاں عام ہے لہذا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو پاک دامنی والا معاشرہ ہے جہاں شریعت کے مطابق عمل ہے اور اس طریقے کی شادیاں کی جاتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں لہذا ہمیں ان کے مکر سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت ساری دعائیں کی اور اس پر انہیں خطبے کا خطاب فرمایا اور ایک بات میں اپنی طرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ چیز سعودی عرب یا عرب ملکوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور وہ ہے لڑکیوں کو جہیز دینا یہ بہت بری رسم ہے ہندوانہ رسم ہے غیر مسلموں کی رسم ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے لڑکا یا لڑکے کے باپ باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم شادی کریں گے تو گاڑی لیں گے یا جو ہے فلاں چیز لیں گے یا ہم کو اتنا پیسہ چاہیے اور جتنا زیادہ لڑکا پڑھا لکھا رہتا ہے اتنا زیادہ لوگ پیسے مانگتے ہیں جیسے قربانی کے بکرے خریدے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں وہی صورت حال ہو گئی ہے کہ جو زیادہ پیسہ لگاتا ہے اس کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے اگر ڈاکٹر تو پچاس لاکھ مانگتا ہے انجینئر ہے بیس لاکھ مانگتا ہے برسے روزگار ہے اور اس کے پاس نوکری وغیرہ ہے یا بزنس کرتا ہے اس طریقے سے لوگ پیسے مانگتے ہیں کتنا پیسہ دیں گے تمہاری بیٹی شادی کریں گے یہ اپنی اولاد کو بیچنا ہے یہ یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ یہ حرام کھانا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے سب کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں سب کے پاس بیٹے ہوتے ہیں لہذا ہمیں رشتے کو آسان کرنا چاہیے شادی کو آسان کرنا چاہیے اور جہیز لینا جہیز کا مطالبہ کرنا یا بہت سارے لوگ جہیز کا ظاہری طور مطالبہ نہیں کرتے لوگوں سے کہتے کہ فلاں رشتہ آیا تھا وہ ہم کو اتنا دے رہے تھے مطلب یہ ایک اس سے زیادہ ہم کو چاہیے تب ہم آپ کیا شادی کریں گے نا عزب اللہ مندالی. یہ بہت حرام, حرام کام ہے میرے بھائی کو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے لڑکی والا بےچارا اپنی لڑکی کو پڑھایا لکھایا بیس بائیس سال کی ہوگی لڑکی کام کرنے کی قابل ہوگی خدمت کے قابل ہوگی وہ آپ کو دے رہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے الٹا آپ کو لڑکی والے کو دینا چاہیے اسی لیے سعودی عرب وغیرہ کے اندر لڑکی والے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لڑکے والا خرچ کرتا ہے وہی مہر دیتا ہے وہی گھر کا سارا سازو سامان لے کر کے آتا ہے لڑکی والا کچھ نہیں خرچ نہیں کرتا ہمارے ہاں الٹا ہے کیونکہ ہندوؤں سے لوگ متاثر ہیں ہندوؤں کی ہاں کیونکہ باپ کے مال مل مل مل میں بیٹی وارث نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ بیٹی کو جہیز دے کر کے وہ اپنا جس کا مال حق بنتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہی رسم آ مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان بھی جہیز دے کر کے سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا حق ادا کر رہا ہوں عزم اللہ بیٹی کا آپ کے مال میں حق ہے اس مال کا حق نہ دینا یہ ضلع اور جاتی ہے قیامت کی اللہ تعالیٰ ہم شراب کے بارے میں سوال کرے گا لہذا ہمیں اسے ڈرنا چاہیے اور شادی کو آسار بنانا چاہیے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے کتنی ساری لڑکے ہمارے یہاں ہیں تیس سال ان کی عمر ہوگی باپ غریب بچارہ مال اس کے پاس رہی دولت رہی ہے جہاں بھی رشتے لے کر کے جاتا ہے لوگ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں لوگ گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں بےچارہ وہ شادی نہیں کر پاتا ہے اور وہ اس طریقے سے پریشان ہوتا رہتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اسے ڈرنا چاہیے شریعت نے آسان بنایا ہے لہذا ہمیں بھی اس کو آسان بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ میں اس کے توفید عامین و جداقم اللہ خیر و صلاب محمد والا علیہ و, و علیکم و اللہ وبرکاتہ